زندگی کا اسٹیج ہیں یہ حالات جو آپ سن رہے ہیں. اس کے بعد حیرت کے مراحل شروع ہو جاتے ہیں شب اب طالب کی بات ہوئی تھی کہ شیب طالب میں بند کر دیا گیا حضور اغنص اور کو اور آپ کے ساتھیوں کو کیا آواز ٹھیک کر دی خاندان بنو ہاشم کو یہ پورے خاندان کو آپ کے بن کر دیا گیا بنو ہاشم کے خاندان کو استاد سے آپ غور فرمائیں کہ آخر اعلیٰ تسلیم کا جرم کیا تھا یہ ایک بہت بنیادی سوال ہے کہ آخر اتنی زبردست مخالفت آپ کی کیوں ہوئی؟ لوگ آپ کے کردار کے بھی قائل تھے لوگ آپ کی صداقت و دیانت کے بھی قائل تھے اور لوگ لوگوں نے آپ کی پوری زندگی کو دیکھا بھی تھا لیکن اس کے باوجود اتنی شدت سے مخالفت جو کی گئی آپ کی تو کیا وجہ تھی کر دیے نا یہ مخالفت کی بنیاد کیا تھی یہ سوچیں آپ آپ کے کردار کے بھی قائل ہے آپ کی زندگی کی پاکیزگی کے بھی قائل ہے اس کے باوجود کس شدت سے مخالفت کہ کے خاندان کے آپ کے مشن کے مخالف ہیں یا تو اتنا بڑا آفر کہ آپ کو حکومت اور سلطنت اور دولت بھی دینے کو تیار ہے یا ایسی مخالفت کے زندہ رہنے کے لیے بھی تیار زندگی دینے کے لیے بھی تیار نہیں تو یہ بنیادی اختلاف کیا ہوتا ہے ہم لوگ سن تو لیتے ہیں واقعات کو کہ ایسی مخالفت کی گئی اور صاحب کرام پہ ایسی ایسی اذیتیں آئیں اور صاحب کرام کو کسی کے آنکھیں پھوڑی گئی اور کسی کی ٹانگیں چھیری گئیں اور کسی کا خون بہایا گیا لیکن وجہ کیا تھی کسی کا حق کو مار لیا تھا انہوں نے کسی کی زمین دبا لی تھی بات کیا تھی کہ اتنے شدید مخالف ہو گئے تھے اگر بات صرف نماز پڑھنے کی تھی تو اس میں مخالفت کی کوئی بات نہیں تھی لیکن دو نمازوں کے قائل تو خود مشکین مکہ بھی تھے اور پردے اور یہ بات کہ وہ اللہ تعالیٰ کے خلافوں ایسی بات نہیں بارہ درس میں آپ کے سامنے میں ان کے عقائد سنائے ہیں آج کے مسلمان جو اللہ کے بارے میں عقائد رکھتے ہیں ان سے تو بہتر ہی ہیں اللہ کے بارے میں ان کے عقائد مشرقی نمکہ کی؟ اللہ کو مانتے ہیں اللہ پہ یقین رکھتے ہیں اللہ ہی کو قادر مطلق مانتے ہیں تمام طاقتیں اسی کے ہاتھ میں مانتے ہیں مشرقی نمکہ تو اللہ کے بارے میں بھی کوئی حضور اقدس کے والد کے نام عبداللہ بھی تو انہوں نے ہی رکھا تھا اللہ عبداللہ اللہ کا بندہ انہوں نے تو رکھا تھا کہ حضور نے تھوڑی رکھا تھا تو اللہ کے بھی مخالف نہیں ہیں نماز کے بھی مخالف نہیں ہیں اور ملتی ابراہیمی بھی اپنا آپ کو کہتے ہیں کہ ہم ابراہیم السلام سے وابستہ ہیں اس کے بعد اس زور شور کی مخالفت اور حضور عقبص کی جو کشمکش ہے کیا وہ محض اجازت سلاد کے لیے ہے یعنی نماز پڑھنے کی اجازت مجھ کو مل جائے خانہ کعبہ میں یہ بہت بڑی بہت بڑی بات نہیں تھی یہ تو مل سکتی تھی بہت آرام سے ہمارے موری دور کے خاصا بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ دور جو ہے اس زمانے میں ریلیجس پرسیکیوشن تھا بہت مذہبی جبر کا دور تھا وہ لیکن آج تو بڑا سیکولر دور ہے اور آدمی کے خیالات اور نظریات جو ہے عام طور سے تسلیم کیے جاتے ہیں اس لیے اب وہ جد و جہد کے مراحل نہیں آئیں گے جو اللہ کے رسول کے زمانے میں آئے کیونکہ اس وقت مذہبی جبر کا زمانہ تھا اور اب مذہبی جبر کا زمانہ نہیں ہے ایسی بات کہی جاتی ہے لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ مذہبی جبر کی کوئی بات نہیں ہے آپ نے سنا ہے خود یہ بات سنی ہے بارہ کے کھانے کعبہ میں تین سو ساٹھ بت رکھے ہوئے تھے آپ نے خود سنی ہے اور تین بتوں کی پجاری سب الگ الگ تھے یہ لات کے پجاری ہیں یہ مناد کے پجاری ہیں یوزا کے یغوش کے یوق کے یہ نثر کے سب کے پجاری الگ الگ تھے اور سب کے مراسی میں عبودیت الگ الگ تھے لیکن اس کے ان میں کوئی جھگڑا نہیں ہوتا تھا اور ان ان کو بھی چھوڑ دیجئے ان ثقیف کا بت الگ تھا اور مدینہ سب لوگوں کے الگ الگ الگ بت اور الگ الگ طریقے تھے چڑھاؤوں کی طریقے بھی الگ الگ تھے لیکن اپس میں کوئی جھگڑا نہیں تھا ایک دوسرے کو برداشت کرتے تھے ایک دوسرے کے طریقوں کو برداشت کرتے تھے عقائد میں بھی اختلاف تھا کچھ لوگ جنوں کو مانتے تھے کچھ نہیں مانتے تھے کچھ فشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے تھے کچھ نہیں کہتے تھے سوچ میں بھی فرق تھا یہاں تک کہ اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ جو ان کے ماحول میں رہتے تھے جو سر سے کسی بدھ کو مانتے ہی نہیں تھے اور بت پرستی بھی نہیں کرتے تھے اور پیغمبروں پہ یقین رکھتے تھے یہ مشرقی مکہ ان کو نہ صرف برداشت کرتے تھے بلکہ ان کو اپنا مذہبی رہ رہنما اور گرو مانتے تھے ان کی عزت کرتے تھے ان سے تعویذ لیتے تھے اپنی عورتوں پہ پھنگواتے تھے اولاد نہیں ہوتی تھی تو جا جا کو ان سے کہتے تھے ان کو مقدس مقام دیتے تھے تو جو لوگ اہل کتاب کو یہود کو نصارہ کو اور تین سو ساٹھ بتوں کے ماننے والوں کو تیار تھے ماننے کے لیے وہ ایک اللہ کو ماننے والے کو تیار کیوں نہ ہوتے ماننے کے لیے کبھی اس سوال پر گہرائی سے آپ نے غور کیا ہے کہ اتنی شدید مخالفت جان پہ اتارو ہو گئے ہیں جان لینے پہ اتارو ہو گئے ہیں یہ کس بات پہ ہے کوئی بھی آدمی کسی کا اس وقت تک شدید مخالف نہیں ہوتا جب تک آپ اس سے کچھ چھین نہ رہے اور جب آپ کو چھین نہیں رہے ہیں اور خالی ایڈجسٹ ہونا چاہتا ہے تو اس میں کوئی مخالفت کا سوال ہی نہیں ہے اور یہ جو کہا جاتا ہے آج کا سیکولر دور ہے تو ان سے بڑا سیکولر تو کوئی بھی نہیں تھا ایک ہی عمارت میں تین سو ساٹھ بودوں کو رکھے ہوئے اور تین سو سات ہے عبادت کو تسلیم کر رہے تھے ان سے بڑا سیکولر تو کوئی بھی نہیں تھا اور اہل کتاب کو یہود و نسارہ کو مان رہے تھے ان سے بڑا سیکولر بھی کوئی نہیں تھا اس کے باوجود اللہ کے رسول کے مخالف کیوں تھے یہ ایک سوال ہے جس کو اپنے ذہن میں سوچیں کہ کیا بات ظاہر ہے کہ حضور اقباس علیہ السلیم زندگی کوئی ایسا ضابطہ پیش کر رہے تھے جس سے ان کے ہاتھ سے اختیار کی ساری باغیں نکل جاتی تھیں اور حضور کے ہاتھ میں آ رہی تھیں بنیادی جڑ یہ تھی یہ رید و دفع یہ شخص یہ چاہتا ہے صرف کہ اللہ کا نام لے کر ساری طاقت اپنے ہاتھ میں سمیٹ لے یہ سیاست کے لیے دین کو استعمال کرنا چاہتا ہے یہ الزام تھا حضور اقباس علیہ وسلم کے اوپر یہ سیاست اللہ کو اللہ پر ایمان کو اور ان سارے الفاظ کو یہ صرف اپنے سیاسی مفادات کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے یہ تھا اور یہ تھی مخالفت کی بنیاد جو حضور اقدس علیہ السلم سے کی گئی اور اسی لیے بارگیننگ کی گئی آپ سے اور اسی لیے ساری سودے بازی کی گئی لیکن آپ نے کوئی سودے بازی نہیں کی آپ یہ بھی جانتے ہیں بڑا آرام تھا ابو جہل سے بات کر لیتے کہ بھائی جہاں سب بدھوں کے ماننے والے ہیں وہاں ہم ایک اللہ کے ماننے والے ہیں ہمارے پاس بھی کچھ ووٹ ہیں ہمارے پاس بھی کچھ لوگ ہیں آپ کی دار میں سارے لوگ سردار ہیں ایک دو آدمی ہمارے بھی ہونے چاہیے ایک دو سیٹ ہم کو بھی ملنی چاہیے لیکن ایسا کوئی مطالبہ حضر نہیں کیا دار میں آپ نے کوئی دو سیٹیں مانگی ایسا تو نہیں کیا حضر نے کہ بھائی ہمارے پاس بھی لوگ ہیں لہٰذا ہماری نمائندگی بھی ہونی چاہیے ایسا کوئی معاہدہ نہیں کیا بلکہ آپ نے اپنے مشن کی طرف دعوت جاری رکھی اور اس راہ میں جو کچھ بھی بیتا اس کو آپ نے برداشت کیا تو شبہ ابو طالب تک ہم آئے تھے کہ شیبو ابو طالب میں بند کر دیا گیا حضور اقدس علیہ سعد وسلیم کو یہ طے کر دیا گیا کہ کوئی آدمی ان کی شادی میں ان کے بیاہ میں ان کی خوشی میں ان کے غم میں شریک نہیں ہوگا ان تک غذائی ذخیرہ پہنچ نہیں دیا جائے گا انہیں کچھ کھانے پینے نہیں دیں گے کوئی پہنچانے کی کوشش کرے گا تو ہم روک لیں گے اس کو اور دیکھیں گے کہاں تک کب تک نہیں ٹوٹتے یہ لوگ ان کی قوت برداشت کا امتحان اور بنو حاشم بھی جن مسلمان بھی نہیں تھے ان کا بھی وہ بھی موجود تھے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کب تک نہیں ٹوٹتے اب ظاہر ہے کتنا بھی ذخیرہ ہو تو چند ماہ میں ختم ہو گیا جو کچھ بھی تھا نہیں رہا لے گئے ہوں گے کچھ یقیناً وہ لوگ لے گئے ہوں گے بند ہونے سے پہلے کچھ غذا غذائی ذخیرے کچھ بوریاں اوریاں لے گئے ہوں گے لیکن کب تک بچے بھوک سے بلکھنے لگے ماں کے سینوں میں دودھ سوکھ گیا پیڑوں کی چھالیں کھانے لگے لوگ حر صاد نے ابھی وقاص کو ایک وہ مل گیا جوتے کا تلا چمڑے کا تو اسی کو پیس کر کے اور بر اس کا خشک برادہ بنا کر کے اس کو پھاکا انہوں نے اور ایسے کئی دن اس سے کاٹے پانی میں گلگل گول, گول کے پیتے رہے اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پتے نچوڑ نچوڑ کر اور چھالے نچوڑ نچوڑ کر اور آپ فرماتے ہیں بلال کی بغل میں جو چیز آئی تھی اس کو کھا کر ہم دونوں نے مہینہ بھر گزارا اتنی اتنی چھوٹی سی چھوٹی سی چیز کو ان حالات میں گلی کے موڑوں پر ان لوگوں نے پہرے بٹھا دیئے کہ کوئی شخص رس خاکن تک کوئی کچھ پہنچا نہ دے بڑے یعنی شدید آزمائش تھی خاندان بنو ہاشم کی نئے نئے مسلمانوں کی جو آئے تھے اسلامی مشن کی اسپرٹ کے ساتھ شدید آزمائش تھی شروع میں اتنی بڑی آزمائش اور ابھی تو جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ جناب حمزہ حمزہ رد اللہ ابھی ایمان لائے نئے نئے ایمان لائے تھے اور اس آزمائش پہ شریک, شریک ہونا پڑ گیا کوئی بات کرنی چھوڑ دی لوگوں نے بائیکاٹ کر دیا بنو سے کا کوئی آدمی بنو ہاشم سے کسی آدمی سے قریش والے بات نہیں کرتے تھے اور پہرے بٹھا دیے گلی کے موڑوں پر ابو طالب تو پہلے ہی بوڑھے تھے ان کی ناتا مکمل اور جھک گئی کے کی بہت زیادہ یعنی بھتیجے سے لیکن وفا کا جو عہد کیا تھا اس کے اوپر آچ نہیں ہے بھتیجے کسی طرح صاحبان بنے رہے بڑھاپا نے بڑھاپے نے ماں جا کی لکیریں گہری کر دی لیکن بدیز فائی کو نہیں سوچو لیکن کب تک آخر ہر آدمی کے پاس ایک ضمیر ہوتا ہے مشکین کے اندر بھی کچھ لوگوں کا زمین جاگ گیا کہ کب تک یہ لوگ ہمارے بھائی بن بھوک سے تڑپ رہے ہیں بلک رہے ہیں چیخ رہے ہیں عورتیں رو رہی ہیں بچے رو رہے ہیں آوازیں کب تک سنیں ان کی برداشت نہیں ہوا کچھ لوگوں سے کچھ شریف نفس لوگ تھے ہشام عامری نے تحریک اٹھائی زہیر سے کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی تم لوگوں کو محمد صلیح کے شادیوں کے اوپر کیا کچھ قیامت بیت رہی ہے عورتیں ہیںان ہیں اور بیران ہیں بچوں کو غذا نہیں مل رہی بھوکے مر رہے ہیں کتنے بچے کھانے کو لوگوں کو روٹی نصیب نہیں ہے تمہارے چہرے کی کوئی دکھی پرچائی نہیں آتی تم لوگ اپنی خوشی میں اپنے آرام کے اندر مست ہو انسانیت کو رمک نہیں رہی تمہارے اندر قدیش کے اندر انسانیت کوئی رمق نہیں رہی ہے شام میں عامری نے یہ بات کہی زہیر نے کہا کہ میں اس بات کو محسوس کرتا ہوں میں بھی ہے شام لیکن سوچتا ہوں کہ کوئی میرا ساتھی ہو تو میں کروں کوئی میرا ساتھی ہو تو اس, اس مشن کو اٹھاؤں میں اس تحریک کو اٹھاؤں میں شام نے کہا کہ میں تمہارا ساتھی ہوں زہر نے کہا کہ میں تمہارا ساتھی ہوں ہم اس کو اٹھاتے ہیں اس مشن کو کہ اس کو ختم کیا جائے اس بائی کو آزاد کیا جائے محمد رسول اللہ وسلم کے ساتھیوں کو انہیں اپنی بات کہنے کا موقع دیا جائے ان کی مخالفت کی جائے ان کی سطح پر سماجی سطح پر لیکن یہ کہ ان کے بچے بھوکے مارے جائیں کہ ان کی عورتوں کے سر کے آنچو آنچل کھینچے جائیں کہ انہیں جینے جینے کہا کہ ان سے چھین لیا جائے یہ تو ہماری شرافت کی تو ہے نہیں ساری دنیا میں کیا پیغام جائے گا ہمارے بارے میں چانچے یہ ہوا کہ متیم سے بات کرتے ہیں ابو البختری سے بات کرتے ہیں زم سے کچھ شریف لوگ تھے ان لوگوں میں کہ ان سے ہم بات کرتے ہیں ادیب نے ادی اول بختری اور زماں ازماں وہی جو کہ جب آپ کو یاد ہوگا کہ میں بتایا تھا کہ خانے کعبہ میں جب لڑائی ہوئی ہے اور زمانہ نے کہا کہ یہ پتھر ہم رکھیں گے تو حضور اقبص نے ایک حل حل پیش کیا تھا کہ چادر کو اوپر پتھر رکھ کر آپ لے گئے تھے یہ سارے لوگ تھے ظاہر حضور کی شان تدبر کو بھی جانتے تھے حضور کی صداقت اور اب کے تجربے بھی تھے پاکیزہ کرداری کا نقش بھی دل کے اوپر تھا یہ کب تک برداشت کرتے کہ ہاں چاہیے کچھ تو ہے طبافِ کعبہ کے دوران جبکہ طباف ہو رہا تھا اور ابو جہل بھی طباف کر رہا تھا آپ کو بتا چکا ہوں کہ ابو جہل کا اصل نام ابو الحکم ہے بس ہم لوگ ابو جہل کہتے ہیں اس کو ابو الحکم یہ الٹا گویا کہتے ہیں ابو الحکم فیصلے والا اور ابو جہل کا مطلب ہے جہالت والا تو ہم گویا اس کو ابو جہل ہم کہتے ہیں اس کا نام نہیں ہے ابو جہل اس کی کنیت ہے ابو الحکم اس کا نام ہے امر امربنشام نام اس کا ہے امر تو یہ بھی موجود تھا طواف کر رہا تھا اور یہ سارے لوگ موجود تھے ہیشام نے یہ بات اٹھائی ہشام نے کہا کیا سدار عرب کہ یہ انسانیت کی بات ہے تم لوگ بڑے حج کر رہے ہو بڑے عمرے کر رہے ہو بڑے چکر لگا رہے ہو لیکن تمہارے پڑوس میں تمہارے خاندان بنو ہاشم کے لوگ کس ازیت سے گزر رہے ہیں آسمان ٹوٹ پڑا ہے ان کے اوپر اور تم لوگ بالکل خیال نہیں کر رہے اس کا ان پہ کیا بیت رہی ہے تمہیں شرم نہیں آتی اب اجال چونک گیا کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے ایک دم کیا جھوٹ بولتے ہو ایسا کچھ نہیں ہو سکتا یہ جو مادہ ہوا ہے اسے کوئی چھو نہیں سکتا زمانے نے کہا کہ نہیں ابو جہ تم جھوٹے ہو یہ مادہ نہیں چل سکتا اور ان لوگوں کو اب ہم اس حالات میں ان حالات میں دیکھ نہیں سکتے ہمارا ان سے اختلاف ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان سے ہم جینے کا چھین لیں تین سال گزر گئے ہیں تین سال ان حالات میں گزر گئے ہیں لوگوں کو کتنے بچے مر چکے ہیں بھوک اور پیار سے تڑپ تڑپ کر آ نہیں آتی تمہیں یہ کہا زمان اب البخری نے کہا کہ میں تو شروع سے خلاف تھا اس کا لیکن لوگوں نے زبردستی ماحول لگوا ہم سے اور دستخط کرا لیے متیم نے کہا متیم نے بھی کہا اب اس کو کہا جو ہے جھوٹے ہو تم اور ہماری شرافت اس کو گبارہ نہیں کرتی کہ مہاد کو ہم باقی رکھیں کہا گھبرا گیا تم لوگوں نے کوئی پلاننگ کی ہے کوئی سازش کی ہے لگتا ہے کہ ہمارے خلاف کوئی سادش کی گئی ہے اور بھرے میں آ گئے ہو تم کی لیکن جب طرف سے حمایت میں میں آوازیں اٹھی تو ایک دم جناب ابو طالب چلے آ رہے کھانے کابہ میں آئے لاٹھی ٹیکتے ہوئے بوڑھے کمزور تو ہو گئے تھے اور ناتواں آصاب کہاں تک مشکلیں جھیل دے اندر آئے کہنے لگے کہ میرے بھتیجے نے مجھے کہا عجیب بات بتائی اور اگر وہ سچ ہے تو اس جھگڑے کا فیصلہ ہو جاتا ہے کہ یہ مہدہ باقی رہے یا نہ رہے اس جھگڑے کا فیصلہ ابھی ہو جاتا ہے اس نے کہا کہ اس پورے مہدے میں جو اللہ کے نام سے لکھا گیا تھا اس پورے معادے کو دیمک چاٹ گئی ہے یہ معدہ ہے نہیں موجود لکھا ہوا اور اس میں صرف اللہ کا نام باقی ہے جس کو مٹنا چاہیے تھا وہ مٹ گیا ہے جس کو باقی رہنا چاہیے تھا وہ باقی ہے یہ میرے نتیجے نے یہ بات بتائی ہے اگر یہ سچ ہے تو تمہیں مان لینی چاہیے وہ جلنے کا یہ کیسے ہو سکتا ہے جھوٹ ہے کھول کے دیکھتے ہیں کھول کے دیکھا تو سب سنٹے نٹے رہ گئے بالکل وہی بات تھی یعنی پورا معاہدہ ختم ہو چکا تھا کہیں کوئی تحریر موجود نہیں تھی اور صرف اللہ کا نام ایک بچ گیا تھا بالکل حضور وسلم کے اس کے مطابق سب لوگوں نے گویا کہ حیرت پڑ گئے اور اس کے بعد حشام اٹھے اور متم سے کہ متم اٹھو اور اس معاہدے کو چک کر دو اور آج سے یہ معاہدہ لاگو نہیں ہے اور محمد وسلم اور ان کے ساتھی جو آج سے آزاد انسان کو زندگی گزاریں گے یہاں پر اس طرح سے وہ بائکاٹ کا معاہدہ ختم ہوا اب بنو ہاشم اس قید سے نکل کے آئے لیکن چچا ابو طالب کو تین سالہ بائیکاٹ کی مشقتوں نے نے توڑ کر رکھ دیا تھا ویسے نہیں پناتبا تھے باہر نکل کے آئے چند روز کے بعد یہ ابو طالب کا انتقال ہو گیا آپ شروع سے سنتے آ رہے کے حالات کے ابو طالب سب سے بڑا سہارا تھے حضور اسلیم کے لیے سب سے بڑا صاحبان تھے اپنے پیارے بھتیجے کو اکیلا چھوڑ کے چلے گئے حالات سے لڑنے کے لیے اور آخری وقت میں قریش کے لوگوں کو یہ وصیت کی کہ قریش کے سرداروں میں تو وصیت کرتا ہوں کہ اس کے ساتھ دین محمد وسلم کے ساتھ زیادتی کے ساتھ پیش بتانا کیونکہ یہ سارے عرب میں سردار سچا اور امانتدار شخص ہے اور ایسی بات کہتا ہے یہ جس کا دل جس کی سچائی کے اقرار کرتا ہے چاہے تم زبان سے اس کو تسلیم نہ کرو دل اس کے سچائی اقرار کرتا ہے اور اللہ کی قسم میں اپنی آنکھ سے دیکھ رہا ہوں کہ عرب کے تمام پیسے ہوئے کمزور لوگ چاروں طرف سے آگے بڑھ کر اس کے گرد اکٹھا ہو گئے اور اس کے ساتھ خضرات میں کود گئے اور جتنے بڑے بڑے سردار ہیں سب نے سب اس کے غلام ہو گئے ہیں اس کا کلمہ پڑھ لیا ہے سب نے یہ مستقبل میرے سامنے ہے اس کا اس اس کی مخالفت نہ کرو آخری وقت میں حضور چچا کے سرحانے موجود تھے وفات کے وقت آٹھ برس کے تھے جب شفیق چچا نے ہاتھ تھاما تھا اب تو پچاس برس کا ہو گیا بیالیس برس کے کی لفاقت کی کسی عجیب سی داستان ہے اس بوڑھے نے کیسی وفا شاری کی ہے میرے ساتھ یہ چہرہ جو حالات کی دھوپ میں دب کے سفید ہو گیا بال سنہرے چاندنی بکھر گئی جس کے اوپر یہ سینا جس کی گدا جس کی بارہ چمٹایا انہوں نے مجھے پورے منظر کی نگاہوں میں گھوم گئے ہوں گے آٹھ برس میں پکڑا تھا ہاتھ بکی گلیوں میں گھما رہے ہیں کبھی آنسو پوچھ رہے ہیں کبھی چمکار رہے ہیں کبھی رخسار تھپ ہیں کبھی برات لے کے جا رہے ہیں جو بھی دکھ ہوا ہے سامنے صاحبان بن گئے ہیں ہر دکھ میں ساتھ پریشان رہے اور ہر سکھ میں ساتھ مسکرائے ہیں اکیلی جان پر سارے عرب کی مخالفت کا بوجھ اٹھا لیا بوڑھے نے اپنی اکیلی جان کے اوپر تین سال شیب بطالب کی گھاٹیوں میں بھوکا پیاسا نہ تو ہڈیوں پہ سارا بوجھ کبھی اوپر بٹھا کے کھانا کھلا رہے ہیں کبھی رخسار سے تھپا رہے ہیں کبھی دشمنوں سے لڑ رہے ہیں مقابلہ کر رہے ہیں بتی خاطر گالیاں کھا رہے ہیں گھاٹیوں میں بھوکے کرا رہے ہیں ہر دکھ میں ساتھ روئے ہر خوشی میں ساتھ مسکرائے اور آج چھوڑ پی جا رہے ہیں مجھے یہ میرے باپ میرے چچا سب کچھ تھے یہ جا رہے ہیں اور آخری الفاظ صورت نے آخری وقت کہا تھا چچا میرے دکھ دور ہو جائیں اگر آپ صرف ایک بار یوں کہہ دیں لا الہ الا اللہ من رسول اللہ یعنی ایمان آپ قبول کر لیں سارے دکھ میرے دور ہو جائیں گے میں اکیلہ لڑنے کے لئے تیار ہوں پوری دنیا سے لیکن اس سکون کے ساتھ سک اس دین کو سچائی کو قبول کرتے ہوئے اس دنیا سے گئے تو میرے سارے تو ختم ہو جائیں گے رشتے دار بیٹھے ہوئے تھے سارے آس پاس جب حضور نے یہ بات رکھی سب بیٹھے تھے چاہو دیکھا ابو طالب نے اور کہا بھا دیجیے اب آخری وقت میں اگر میں تمہاری بات قبول کروں گا تو یہ سب یوں کہیں گے کہ ڈر گیا ابو طالب موت سے ڈر گیا سب یہ یہی ازا میرے پر رکھیں گے لیکن یہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ میرے بعد تم اس بے وفا شہر میں رہنا نہیں چلے جانا یہاں سے کہیں اور چلے جانا کیونکہ یہ لوگ تمہیں زبوں سے رہنے نہیں دیں گے تم بین نجار میں چلے جانا اپنی نیار میں چلے جانا لیکن یہاں مت ہے یہ شہر بے وفا ہے سدمگر اس میں تم رہو گے تو وہاں پہ دکھ کے عذاب ٹوٹ پڑیں گے یہ الفاظ کہہ کر دخصت ہو گیا دنیا سے متعلق لیکن یہ آخری غم نہیں تھا حضور کے لیے فرماتے ہیں وہ سال تو میرے لیے ایسا تھا جیسے آسمان سے آفتیں ٹوٹ رہی ہوں ام الحسم نام رکھا تھا آپ نے ام غم کا سال جیسے ستارے ٹوٹتے ہیں آسمان سے آفتوں کی مصیبتوں کی بارش تھی میرے اوپر چندروز کے بعد بیوی بھی خدل قبرا بھی رخصت ہو گئی جو نہ ان لوگوں نے جو دکھ سہے تھے تیس سال کی تین سال کی پریشانیوں میں شب طالب کی ہم تو ایک منٹ میں سن لیتے ہیں نا یہ تین سال بند رہے بس لیکن تین سال کا مطلب کیا ہوتا ہے اور ان حالات میں گزارنے کا کتنے لوگ تو ختم ہو گئے لیکن جو بچے تھے کیا ان کی زندگی, زندگی تھی خدیل گبراہ بھی جو ہے زندہ نہیں رہ سکی چند روز کے بعد ابو طالب کے ان کا بھی انتقال ہو گیا چندی روز پہلے آپ نے چچا کو دفن کیا تھا اور چند روز کے بعد اپنی پیاری بیوی کو بھی دفن کرنا پڑا آپ کو اپنے ہاتھ سے دفن کیا آپ نے خود اترے آپ قبر میں اتارنے کے لیے نم آنکھوں کے ساتھ جناب خدیل کو دنیا میں یہ تو دو سہارے تھے آپ کے ایک چچا جو ہر دکھ میں ڈھال بنے رہے ایک بیوی جس کا آنچل ہر دھوپ میں صاحبان بنا رہا دونوں آپ سے رخصت ہو گئے ایک ساتھ بالکل نکلتے ہی شب طالب کی اس آزمائش سے نکلتے ہی کیونکہ آزمائش کی چین گویا برقرار ہے آپ دیکھ رہے ہیں مسلسل مدینہ کی مکے کی پوری زندگی میں آزمائش کی چین برقرار ہے خلیل گبراہ کو جو ہے آپ نے اپنے ہاتھ سے دفن کیا اور جتنے آپ یاد فرماتے تھے بعد میں جو کچھ بھی کے بارے میں سرے بالی اور قبر کے سراہ نکلے آپ سوچ رہے تھے کہ تم تھیں وہ جو سب سے پہلے لائیں جب سب دنیا مجھے جھٹلا رہی تھی تم نے مجھے قبول کیا زندگی میں بارہ آپ نے الفاظ فرمائے تھے خدیہ سے جب سب نے تم نے تھا تو تم نے میرے پریمان لائی تھی تم نے اپنی ساری دولت میرے پر نشاور کی تم نے اپنی اولاد میرے لیے قتل کرائی قربانی اور اشار اور وفا کی ایسی مورتی تاریخ میں دنیا میں کئی مثل مل سکتی ہے جب سب مجھے جھوٹا کہتے تھے تو میری تصدیق کر رہی تھیں اور تمہاری گوشت سے اللہ نے مجھے اولاد دی مجھے فاطمہ کلثوم اور رقیہ اور زینب جیسی پیاری بچیاں دی پچیس سال کا تھا جب زندگی کے سفر میں تمہارا ساتھ ہوا پچیس سال کا اور پچاس کا ہو گیا ہوں پچیس برس کی یادیں رفاقتیں میری آنکھوں میں کرک رہی ہیں طویل شاہیوں کی پوری ایک داستان ہے سب سے پہلے تم نے میرے پیچھے نماز ادا کی اور جو کچھ بھی زندگی میں قربانی دے سکتا ہے کوئی وہ سب میرے پر دی زندگی میں تو بہت سے موڑ آتے ہیں نہ جانے جانے والے فراموش ہو جاتے ہیں لوٹ کے نہیں آتے مگر کی یاد رہ جاتی ہے جب کبھی بھی حالات کی مجبوری میں میں اکیلا کھڑا ہوں گا اور جب بھی ظلم و سدھم کی آگ میرے خلاف دہائے گی اور جب بھی کارٹو بھائی راہ پہ چلنا میری تقدیر ہوگی خدیجہ ہر موڑ بھی آئے گی ہر موڑ کے اوپر اللہ کے اصول بعد میں بھی ان کو یاد کر کے اشکریز ہو جاتے تھے کئی بار عائشہ صدیقہ رضی اللہ نے فرمایا کہ آپ اتنا یاد کرتے ہیں ان کو تو آپ نے فرمایا اور جبکہ اللہ نے آپ کو اس سے اچھی بیویاں آپ کو دی ہیں تو آپ فرما دے ہاں عائشہ ہا ہا تم نہیں جانتی وہ کیا تھی اور وہ اللہ کا کتنا بڑا انعام تھی میرے لیے اور سب کچھ جلانے جو کچھ بھی مجھے دیا ان کی برکت سے دیا کیا فرمایا کرتے تھے بلکہ ان کی جو بہن تھی جناب ہالہ اور ان کی یہ سہیلیاں تھیں وہ بھی اگر کبھی گھر میں ائے تھیں تو آپ جو ہے اشک ریز ہو اور ڈھون ڈھون کر خدیجہ کی ساری سہیلیوں کو آپ زندگی بھر تحفے بھیجواتے رہے جتنی بھی ان کی ملنے والی تھیں ہالہ ائیں کی आवाज مل گئی جناب خدیجہ سے گھر میں چال کی आवाज आई بول رہا ہے خدیجہ کیسی आवाज ہے اچھا حال ہوگی آپ نے حضرت میں کہا اچھا محبت جناب تھی لیکن یہ بھی آپ سے رخصت ہو گئی اب بالکل اکیلے ہو گئے آپ زندگی میں چچا بھی نہیں اور بیوی بھی نہیں آپ کی اس سے پہلے آپ جانتے ہیں بچپن میں تو باپ اور ماں اور سارے سارے آپ سے روٹتے چلے گئے تھے دادا اب اس کے بعد زندگی میں مادی سارے یہ ہو سکتے تھے جو تھے لیکن یہ بھی آپ سے جدا, جدا ہو گئے لیکن کیا آپ ٹوٹ گئے بالکل نہیں مشن کی جو آگ ہوتی ہے آدمی کے سینے میں وہ اس کو ٹوٹنے نہیں دیتی آسمان آپ کے لیے لوہے کا ہو گیا اور زمین آپ کے لیے سنگلاک ہو گئی لیکن آپ تو پہاڑ ہو گئے اور بھی زیادہ اور آپ نے وہ فیصلہ فرمایا اکیلے کہ اب میں سرزمین طائف کی طرف جاؤں گا جہاں کے لوگ اسلام دشمنی کے اندر مشہور ہیں اور اکیلا مکہ سے تائب کو جانے والا راستہ بڑا شدید سنگین راستہ ہے کبھی آپ گئے ہو جن لوگوں نے اچکی ہیں جانتے ہو اتنی شدید گرمی وہاں پر ہوتی ہے کہ آپ کے لیے چلنا پھرنا مشکل ہے باہر گاڑی سے آپ ہاتھ نکالیں تو آپ کا ہاتھ جل جائے ایسا لگتا ہے جیسے آگ میں ڈال دیا آپ نے پتھر تڑ جاتے ہیں وہاں چٹانیں ٹوٹ جاتی ہیں وہاں ایسا موسم ہے اور اس موسم میں جناب رسول وسلم نے طائف جانے کا پران بنایا خدیا اور جناب ابو طالب سے جدہ ہو جانے کے بعد تنہا مکہ طائف جانے والے راستے پر تنہا جا رہے ہیں اب طائف کے لوگ اگر میری بات کو مان لیں میری اس دعوت کو مان لیں وہاں کے سردار اگر اس کے سرپرست بن جائیں تو یہ دعوت پورے دنیا میں پھیل جائے پورے عرب کے اندر یہ پورے عرب کی آواز بن جائے بس یہ غم یہ درد ریت بہت گرم تھی لیکن شاید دل میں آپ کے جو مشن کی آگ تھی وہ سے زیادہ گرم تھی طلبے زخمی ہو گئے تھے آپ کے اس ریت میں چلتے چلتے ریت رات کو برف ہو جاتی ہے اور دن میں آگ ہو جاتی ہے ریت کی تاثیر ہوتی ہے اور اس وقت کوئی روڈس بنی بھی نہیں تھی کوئی سڑک نہیں دی پہاڑیوں پہ چڑھتے ہوئے گڑوں میں اترتے ہوئے ریت کو پھلانگتے ہوئے آپ گئے ہوں گے اور معمولی راستہ بھی نہیں ہے وہ آپ تصور میں لائیں ایک منٹ میں کہہ کے چلا جاتا ہے وائز اس بات کو لیکن ذرا ذہن میں تازہ کریں سارے مناظر کو جہاں پر رفقائے سفر بھی نہیں ہوتے ساتھ جانے والے لوگ بھی نہیں ہوتے اکیلے وہیں اکیلے رات گزارنا جنگلوں میں صحراؤں میں اور وہی گزرنا وہی پہاڑیوں پہ چڑھنا اور اترنا پار کرنا ان خضرات سے بھرے جہاں بھی درندے بھی ہو سکتے ہیں اور جہاں کوئی ہم سفر نہیں ہم ذات نہیں آبادی تو پہلے بھی اس زمانے میں ویسے بھی کم تھی اور اس میں عزم دیکھیں آپ حضور کا حوصلہ دیکھیں حضور کا آپ تشریف لے گئے بس یہ لگن صحرا میں آپ کو بھٹکا بھٹکائے پھر رہی تھی کہ اگر یہ لوگ اسلام کے علم بردار بن جائیں اگر ان کی طاقت مجھے مل جائے ہر ایک کے جہاں بھی آپ کو ذرا بھی سرنگ کے جس کنارے پہ آپ کو روشنی دکھائی دیتی تھی آپ وہیں جاتے تھے ہر ایک سے بات کرتے تھے ہر سردار سے تم ہمارے پیٹرونج ہمیں دے دو سرپرستی دے دو ہمیں تاکہ ہم اس دعوت کو پھیلا دیں ہر ایک کے سامنے آپ یہ بات رکھتے تھے کے سامنے کبھی آپ نے سوچا کہ وہ شخص جو اللہ کا سب سے موزز رسول ہے اور جو اگر دعا کے لحاظ اٹھا دے تو عرش الرس جائے اور جس کو ہم حبیب خدا بھی کہتے ہیں اے میرے پیارے رسول اے میرے پیارے نبی کہہ دو اے میرے پیارے نبی یہ ہم نے بنا رکھا ہے طرزِ خطاب اس کو اللہ تعالیٰ نے ایسے طائف کے صحراؤں میں اور راگستانوں میں بھٹکنے کے لیے ایسے ایک ایک کی آمد کرنے کے لیے چھوڑ دیا وہ تو ہاتھ اٹھا لیتے وہ سارے کام ہو جاتے آج کی خوشامت آج کی خوشامت دو دوڑی دو دو کے لوگ جن کا کوئی کردار نہیں تھا ان کی خوشامت کہ تم اس دین کے سبرست بن جاؤ اور پھر ان سہراؤں کے اندر اس ریت میں اس دھوپ میں اس آگ میں بھٹکتے پھر رہے زخمی خون بہاتے پھر رہے سے. کانٹے چوب رہے ہیں پتھر چب رہے ہیں کنکریاں چب رہی ہیں اکیلے جا رہے ہیں کوئی زیادہ سفر بھی ساتھ نہیں ہے کوئی توشا بھی ساتھ نہیں ہے ایسا کچھ وہ جو حبیب خدا ہے اور وہ جو فخر کائنات اور اس بزم کائنات کی شمین جمن ہے اور وہ ان حالات میں کیوں لکھ یقون علّہ سے مادر اصول تاکہ آنے والے سارے لوگوں کو یہ میسج مل سکے کہ تمہارے لیے بھی یہاں پہ پھول نہیں بچھے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس راہ کو جو بنایا ہے اس کا اصول سب کے لیے یکساں ہے اور یہاں جو کچھ بھی ہونا ہے انسانی لیول کے اوپر ہونا ہے ہیومن لیول کے اوپر ہونا ہے یعنی جو کچھ بھی کرنا ہے مشقت کر کے اپنا آپ کرنا ہے یہاں پر یہ کہ میں کروں کچھ نہیں ہے, سب اللہ تعالیٰ کر دے یہ ہونا نہیں ہے جب خدا نے اپنے پیغمبر کے ساتھ کر کے دکھایا تو یہ اور کسی کے ساتھ بھی استثنا نہیں ہو سکتا یہ تو نمونہ بنانے کے لیے تھے اللہ کے رسول نمونہ بنانے کے لیے تھے تو نمونہ آپ کیسے بنتے اگر سارا کام پھونکوں سے ہو جاتا آپ کا تو نمونہ کیسے بنتے آپ جو کچھ بھی کیا اللہ تعالیٰ نے وہ سب کچھ آپ کے اوپر حالات کی پوری جو ایک خون گزار دی آپ کے اوپر سے اس راہ میں جو کچھ بھی گزرتی ہے سو گزری تنہا کبھی رسوا سرے بازار سب کچھ آپ کو تو جب ہے یہ ایک اصول تو ہر ایک کے لیے چلتے رہے آپ کئی دن گزر گئے کتنی ٹھوکیں لگتی ہوں گی آپ کا پورا وجود جھنجھنا جاتا ہوگا لیکن آپ چلتے رہے چلتے رہے بھوکے اور پیاسے وہاں کوئی ٹیوب لگے ہوئے نہیں ہے راگستان میں پانی پینے کے لیے اور آپ چلے گئے اور جانے کے بعد جب پہنچے اس پتھروں کی بستی میں اور وہاں کے سرداروں سے ملے اپل وغیرہ سے تو کیا کوئی ویلکم ہوا آپ کا یہ تو آپ کا مشہور واقعہ سنا ہوا واقعہ ہے لوگوں نے آپ کی بات سننے سے انکار کر دیا انہوں نے دروازے بند کر لیے بھیڑ لیے اپنے مکے سے آنے والے اس مسافر کے لیے بھوکے پیاسے مسافر کے لیے وہاں کسی کے پاس پانی کی ایک گھونٹ نہیں تھا میزبانی کا حق ادا کرنا عربوں کی قدیم روایت تھی لیکن یہاں اس کائنات کے سب سے مقدس مہمان کے لیے میزبانی کا کوئی ادب نہیں تھا ان لوگوں کے پاس صرف پتھروں کے سوگات تھی جو دی گئی وہاں سے وہ باش لڑکے چھوڑ دی حضورت حسین کے اوپر پتھر مار رہے تھے ٹہنوں کو گٹنوں کو بےحال تھے ابھی تو چچا کو اپنی آپ تو چہرہ دیکھنے کی بات کر رہے ہیں جناب عمر فاروق اللہ عن کو نہایا تھا ان کی بیوی بی نے جی جناب عمر فاروق ان کی بیوی بی نے نہایا تھا اور جناب علی متضین نے فاطمہ نےایا تھا رشتہ تو رہتا ہے تو جنت تک رہتا ہے رشتہ لیکن یہ اختلافی مسئلہ ہے اناف کے ہاں جو ہے مظہرت کا رشتہ ہوتا ہے اناف کے ہاں اس کی اجازت نہیں دی جاتی ہے اور حضرت علی کے اس اشتہاد کو خطاء اشتہادی مانا جاتا ہے اناف کے ہاں امام بنیفا کے یہاں اب یہ فقی مسئلہ ہے نہیں میں نے جو جی اس جی. پہ آپ جانتے ہیں مشہور بھائی کہ ہمارے اس درس میں فقی بحثیں نہیں کی جاتی مطلب یہ فیقی اختلافات کو نہیں اٹھایا جاتا اور یہ تاریخ کے واقعات جو میں بیان کر رہا ہوں یہ منوان ہے اسی طرح سے اور تو اس میں میں وہ تو واقع تاریخ ہے چونکہ سیرت ہے اس کو بیان کر رہا ہوں لیکن فقی اختلافات یہاں ہم لوگ نہیں رہے بحث لاتے ہاں لیکن یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ صحیح کہہ رہا ہوں حضور نے اپنے ہاتھ سے اتارا تھا جی لیکن ہم فیقی طلامات میں اس نہیں پڑھتے کہ ہمارے سننے والوں میں نفی حضرات بھی ہیں حضرات بھی ہیں اب اپنے علماء سے جا کے تحقیق کر لیں اس بات کی کہ ایسا کیوں گا پھر یعنی آپ ایسا کہہ رہے ہیں لیکن حضور نے تو خود اتارا تھا اور آپ ایسا کہہ رہے ہیں لیکن حضرت خود نہیں تھا جناب فاطمہ کو تو یہ اس کا کیا جواب دیتے ہیں وہ خود بتائیں گے اس کا کوئی جواب ہوگا ضرور ان کے پاس میں کیوں دوں کیونکہ میں کہہ دوں گا تو میں پارٹی بن جاؤں گا اور میں پارٹی نہیں بننا چاہتا اللہ وصلام الرحمٰ